ان آیا ہے لیکن ان آپ کہیں گے کہ ان کے بعد تو ذکر سورہ بنی اسرائیل آٹھ رکو ہمارے الحمد للہ مکمل کرتا ہے یہاں پر کیا ہے فاقے سورح بن اسرائیل آٹھ رکو سیونٹی سیون آیات ستر آیات آگے جو رکو ہے نواں رکو اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے ہوتا ہے نا ٹائم پھر میں یہ کرتا ہوں کہ جی سات بیس کے اوپر پورا سٹارٹ کر لیا جائے کبھی کبھار لیٹ بھی ہو جاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پیغام یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو ٹھیک ہے نا سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک یعنی ڈھلنا کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ ہوگی ظہر اثر مغرب اور عشاء کی چاروں نمازوں کی طرف اشارہ ہے اور آگے پھر اللہ تعالی فرمائیں گے کہ بھئی فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات تک رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور اسی طرح فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو ٹھیک ہے اور یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے فجر کی تلاوت کے اندر اور رات کے کچھ حصے میں تحج پڑا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالی کی طرف سے حضور اشرم کو کہا جا رہا ہے کہ دن کے وقت بھی نماز پڑھیے اور رات کے وقت بھی نماز پڑھیے امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے اور مقام محمود کی میں ایک دن میں پہلے اس کے بارے میں بتا چکا کہ مقام محمود کیا ہے مقام محمود کے متعلق میں نے آپ کو یاد ہو شاید کہ میں نے بتا دیا تھا کہ مقام محمود کیا ہے کہ جس دن اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور لوگوں کا حساب کتاب شروع فرما دیں گے باقی سارے انبیاء یہ کہہ دیں گے باقی سارے انبیاء یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو نہیں کر سکتے آج سفارش تو تم آخری یعنی ایک کہیں گے تم ان کے پاس جاؤ تو ان کے پاس جاؤ پھر کرتے کرتے حضرت عیسی علیہ السلام تک جب بات آئے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر یہ, یہ فرمائیں گے کہ بھئی تم لوگ نبی آخر الزمان کے پاس جاؤ کہ وہ ان کی اگلی پچھلی ہر چیز معاف ہے ان کی خطائیں معاف ہیں سب کچھ چھوٹی ل... یعنی ل... کوئی حسن تو ویسے ہی معصوم سارے انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں پاس آپ جاؤ میں سفارش کروں گا سجدے میں پڑ جائیں گے جب سجدے میں پڑ جائیں گے تو خود بخود جو ہے وہ پھر ہو جائے گی. تو وہ مقام محمود ہے آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ اپنے رب سے دعا کیا کرو کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال اور مجھے ہم خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو کہ جہاں پر بھی جائے انسان تو وہ جو ہے اللہ تعالی سے دعا ہو کہ اللہ اچھے طریقے سے داخل ہوں اچھے طریقے سے نکلے ہم اچھائی کے ساتھ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ ان سے کہہ دو کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ کیا حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل ہے ہی ایسی چیز جو مٹنے والی ہے پھر آگے یہ بتایا جائے گا کہ قرآن کے متعلق کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے مومنوں کے لیے مومنوں کے لیے اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے تو نقصان کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا دیکھیے ولیم سونا رحمان رہی آیت نمبر اٹھتر آیت نمبر اٹھتر سورہ بنی اسرائی ولیم سونا رحمان سے دیکھ لیجئے لیجیے امر کا سی گیام ٹھیک ہے اکیم کا مطلب ہے کہ قائم کرو یہ قائم کرنا جو ہم لفظ بولتے ہیں اکیم امر کا سی ہے تو یہ آ جائے گا کہ بھائی تم قائم کرو لولو کے شمس شمس سورج کو کہتے ہیں لدولو کے شمس کا مطلب ہے سورج ڈھلنے کے وقت سے سورج کے ڈھلنے سے الاغ غصہ کے رات کے اندھیرے تک لیل رات کو کہتے ہیں غسک کا مطلب ہے چھا جانا ہوتا ہے اندھیرے تک دیکھیے اکیم سلا تھا لدولو کے شمس الا غصہ کے لئے و قرآن الفجر اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک تم نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو ان قرآن الفجر کا نا یاد رکھو فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے اس آیت کو ذرا سمجھیے گا اس آیت میں کیا اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات تک دیکھیں زہر سورج جب ڈھل جاتا ہے زوال ہو گیا جب ڈھل گیا زوال آ گیا تو زہر کی نماز شروع ہو گئی زہر سے رات تک زہر اثر مغرب عشاء یہ چار نمازیں آ گئیں وہ الفجر اور تم فجر کے وقت بھی قرآن کی تلاوت کی اگر اس میں فجر کی نماز آ گئی تو یہ پانچ نمازیں آ گئیں یہ پانچ نمازیں آ گئیں ایک تو یہ بات کر دی گئی ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ کہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا کہ فجر کی نماز کا علادہ ذکر کیوں کیا فجر کی نماز کا علادہ ذکر کیوں کیا ٹھیک ہے کیونکہ فجر کی نماز کے اندر اٹھنا زیادہ مشقت ہے اس میں زیادہ مشقت ہے بنسبت نسبت دوسری نمازوں کے اس لیے اس کو خبر ایک تو یہ, یہ بات ہو گئی دوسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ ان نہ قرآن فجر کہاں نہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مفسرین اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبح کی نماز میں جو تلاوت ہوتی ہے اس میں فرشتوں کا مجمع آتا ہے کہ okay. اور احادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر انسانوں کی نگرانی کے لیے جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے وہ باری باری اپنے فرائض انجام دے دے فجر کے وقت آتی ہے جو سارا دن اپنے فرائض انجام دے گی پھر دوسری شام کو اثر کے وقت آتی ہے تو پہلی جماعت فرشتوں کی جو ہے فجر کی نماز میں آ کر شریک یہ چیز ہوا ہے تو یہ چیز جو ہے نا اور یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ بھائی اس وقت مجمع حاضر ہوتا ہے ایت نمبر 79 ومینا لیل لی فتاحد بہی نافلۃ نافلۃ لک اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ نافلۃ لک جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ اسا ای یب اسکربک ربک مقامم محمودا امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا اضافی عبادت سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو تحجد کی نماز ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی طور پر فرض تھی امت کے اوپر تو پانچ نمازیں فرض فجر ظہر اثر، مغرب اور عشاء لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد بھی فرض تھی ٹھیک ہے نا اور بعض مفسرین نے اضافی عبادت کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس طرح باقی امت کے لیے نفلی عبادت ہے ایسے ہی تحجد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نفلی عبادت تھی فرض نہیں تھی تو نافلہ تعلق سے مناتے یہ تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے مقام محمود سے مراد محمود کہتے ہیں یعنی تعریف کے قابل جگہ کو تعریف کے مقام قابل تعریف مقام مقام محمود تو آپ سلم کو جو شفات کا حق دیا جائے گا آئٹ نمبر ایٹی اسی نمبر اور یہ دعا کرو کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما وہ اخرجنی مخرجہ ستکن اخرجنیجا ستکن اور جہاں سے نکال اچھا سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو وجال لی اور کر دے میرے لیے مل کو اپنے پاس ہے سلطان یعنی ایک ایسا اقتدار جس میں جس کے ساتھ تیری مدد شامل ہو جس کے ساتھ تیری مدد شامل ہو تو مجھے ایسا اقتدار عطا فرما دیجئے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی یہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو یعنی مستقل ٹھہرا، اب ارادہ کر لیا تھا کہ بھئی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ بھئی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں آپ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی تلقین فرمائی تھی کہ یہ دعا کر لیں آپ ٹھیک ہے نا کہ نکالنا کیا مکہ سے نکلنا ہے اور داخل مدینہ میں ہونے ہے ٹھیک اس لیے کسی بھی نئی جگہ کی اوپر جانا ہو تو یہ دعا ضرور یاد کر لیں کسی بھی نئی جگہ کی اوپر جا رہے ہوں وقر یعنی رب ادقلنی مد خلا سد کیوں اخرجنی مخراجہ صد کیوں اجالی ملد کا سلطان النصیرہ اس کو یاد رکھ لیں یہ بڑی اچھی وہ ہے جہاں پہ بھی جانا ہو اسٹوڈینٹس کے لیے خاص طور پہ جب ایگزام دینے جا رہے ہیں تو ایگزامینیشن ہال میں داخل ہونے سے پہلے پہلے یہ دعا جو ہے وہ پڑھ لیا کریں جب اگزام کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے پڑھ لے بندہ یہ اللہ اچھے طریقے سے ہم جو بھی ہے وہ آپ کی فرما برداری کے اندر گزاریں یہ نہ ہو کہ نافرمانی کے اندر جتنا وقت گزرے ٹھیک ہے جا الحق کو وضاح الباطل باتل اور کہو کہ حق جا الحق کو حق آ پہنچا وضح کل اور باطل مٹ کیا ان ن کا یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے یعنی باطل مٹنے والی ہے یہاں پہ خوشخبری تھی مسلمانوں کو کہ دیکھو مسلمانوں کو غلبہ ہوگا مسلمانوں کو غلبہ ہوگا اور ہوا ہی مکہ مکرمہ فتح ہوا مسلمان غالب ہوئے تو باطل مٹ گیا ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت داخل ہوئے تھے مکہ کے اندر تو جب بتوں کو گرایا گیا تھا نا بتوں کو توڑا گیا جو گرائے گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی آیات تھی وضاح الْبَاطِلِ الْبَاطِلَ نمبر 82 ونزل من القرآن ماں ہوا شفا رحمت منی اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفات اور رحمت کا سامان ہے قرآن ہم نازل کر رہے ہیں قرآن میں سے ما ہوا شفا امر رحمۃ جو شفا مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں ہوتا ولا یزید الزالمین کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا اللہ خسارہ مگر خسارے کا یعنی ان کے تو صرف اور صرف ان کا تو خسارے میں اضافہ ہوگا اس سے لیکن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے تراسی و عزا السان ہے آ رضا و ن بجانب ہی اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ مو موڑ لیتا ہے ایزا اور جب انمنا جب ہم نعمت دیتے ہیں یعنی ہم انم تو انمنا الل انسان یعنی انسان کو جب کوئی نعمت دیتے ہیں آ رضا آ رضا ون آبی تو وہ منہ موڑ لیتا ہے ون آ بھی اور پہلو بدل لیتا ہے ون آ بھی بھی پہلو بدل لیتا ہے یعنی منہ پھیر لیتا ہے نعمت ملتی ہے اللہ کا نا بن جائے گا اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اس وقت نعمت کے ملنے کے وقت وہ ایزا مسا شر کا اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو بیٹھتا ہے برائی چھو جائے تو پھر مایوس ہو, جا ہو کر بیٹھ جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں ابھی آج سے تقریبا دو دن پہلے کی بات ہے میں دارالفتہ میں تھا تو میرے پاس ایک بندہ آیا تو بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ پریشان تو میں نے کیا بات کیا کیوں بھائی اتنے پریشان کیوں تو کہتا مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں میں اسے فتویٰ لکھ رہا تھا تو میں نے کہا آپ بولتے جائیں ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی بات ہوئی کہ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کوئی لیکن مجھے جلدی سے فتویٰ لکھنا تھا جلدی دینا تھا مجھے کہنے لگا کہ نہیں آپ میری بات سن لیں میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں آپ مجھے اپنی بات سنا میں نے فتوا لکھنا چھوڑ دیا تو وہ میری تھوڑی دیر سے بات کی اس نے کہا کہ میرا آج سے تقریباً کوئی ایک مہینہ پہلے میرا چھ سال کا بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا چھ سال کا بیٹا چار اس کی تین بی, یعنی ایک بیٹا اور بھی ہے دو بیٹیاں بھی تو چار بچے تھے جن میں سے یعنی دو بیٹے دو بیٹیاں تو ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اتنا مایوس اتنا مایوس کہتا ہے مجھے, مجھے اشکالات ہیں میں نے کہا کیا اشکالات ہیں کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے عمر بڑھتی ہے ایسی چیزیں آتی ہیں تو میں اپنے بچے کے لیے صدقہ بھی دیتا رہا تو میرا بچہ کیوں مر گیا میں نیکی کی زندگی گزارتا تھا تو پھر میرے اوپر یہ کیوں پریشانی آ میری بیوی بھی بڑے اچھے اخلاق کی ہے میرے اوپر کیوں پری... میری بیوی بھی, بھی کہتی ہے ہمارے اوپر کیوں یہ پریشانی آ یعنی اس طرح کی مایوسی کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراضات اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراضات میں نے کہا کہ دیکھو بھئی ہو جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہتے کہ اچھا یہ مجھے میں نے اسے کہا کہ بھی کبھی انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے انسان کے گناہوں کا سبب ہوتی ہے اس وجہ سے ہو جاتا ہے تو آگے سے مجھے کہنے لگا کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی تو انتقال ہوا تھا حضور کے بیٹے کا بھی تو انتقال ہوا تھا تو وہاں پہ کیا کوئی گنا تھا کہ جو ان کے بیٹے کا انتقال ہوا میں نے کہا نہیں وہ تو گناہ تو نہیں تھا لیکن وہ اسلم کے اور درجے بلند کرنے کے لئے وہ چیز تھی وہاں پہ اور درجے بلند تھے تو کہتا ہے کہ میں اب بالکل میرے دماغ میرا ختم ہو چکا یعنی معاف جس کو کہتے ہیں نا مجھے اب سمجھ نہیں آتی اتنے اشکالات ہیں کہ میں بالکل اب نمازیں میں پڑھتا تھا میں نے وہ بھی چھوڑ دی اب نمازیں پڑھنے کو میرا دل نہیں کرتا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری کی ساری باتیں پھر میں نے میں نے کافی ٹائم لگا میں نے کہا میں بیٹھتا ہوں اس آدمی کے ساتھ تو میں نے کہا بیٹھا تقریبا کوئی ایک گھنٹہ میں نے اسے بات کی پھر میں نے کو سمجھایا کہ میں نے کہا دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں آزمائشیں وغیرہ آتی رہتی ہیں انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بھی آ جائے اسی میں اللہ کی حکمت ہے تو اس قسم کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا انسان کو کیسے وہ کر رہے ہیں کہ جس وقت انسان کو کوئی نعمت دیتے نا تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اس وقت لیکن جس وقت اس کے اوپر کوئی اس کو کوئی برائی چھو جاتی ہے تو پھر مایوس ہو جایا کرتا ہے پھر اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاتا ہے اور یہ بالکل ایسی جس اب کیونکہ میں اس حالات سے گزرا ہوں نا اس کی بات سن کے تو میں نے یہ سارا وہ دیکھا کہ واقعی یہی ساری باتیں جس اللہ کہہ رہے ہیں انسان کے متعلق تو ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے جو بھی حالات آ جائیں جو بھی حالات آ جائیں اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے صرف اور صرف ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائی رکھیں تعلق بنائی رکھیں تو کہنے لگا کہ میں تو بڑا وہ ہوں جیو کا بھی دیتا تھا میں تو کاروبار بھی صحیح طریقے سے کرتا ہوں میں فلاں ایسے کیوں پھر میرے ساتھ کیوں ہوا اور باقی لوگ کاروبار بھی ٹھیک نہیں کرتے گڑبڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے تو میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے تو, ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ دیکھو جو جن کے لئے ساری کائنات بنائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے ان, کو ان کی بھی جو اولاد تھی وہ بھی ان سے چھینی نرینا اولاد بیٹا بیٹا چھینا تو جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالی کی محبوب ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس طریقے سے اس آزمائش سے گزارا تو ایک اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو اگر اللہ تعالی کے جو محبوب ہیں ان کے اوپر ایک آزمائش آ سکتی ہے اور وہ اس طریقے سے گزر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا یہ دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم تو ہوا تھا نا دکھ تو پہنچا تھا آنسو بھی نکلے تھے ہے نا آنسو بھی نکلے تھے آنسو بھی نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دوڑے ہوئے گئے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ پورے کے پوری وہ ساری کے سارے ہمارے لیے ایک آزمائے وہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے تو اس لیے یہ چیزیں جب آ جائیں یا کچھ ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائی رکھے اللہ سے کبھی اس میں نہ رہے ابھی اگر حالات اچھے ہیں اللہ کو نہ بھولیں اللہ کو کبھی نہ بھولیں اچھے حالات کے اندر بھی اور جس وقت وہ ہو جاتے ہیں اگر حالات کو ایسی کوئی سختی آ بھی جاتی ہے اس وقت بھی رجوع بندہ اللہ ہی کی طرف کرے مایوس نہ ہو مایوس نہ تو خیر الحمد للہ وہ جب اٹھ کے گئے تو وہ جب جانے لگے تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے بڑی تسلی گئی مجھے بہت زیادہ تسلی ہوئی تو کہتے میری اہلیہ بھی بڑا وہ کرتی ہیں کہ جی اس حوالے سے میں نے کہا آپ ان کو جا کے سمجھائیے اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ ان کو جا کے یہ بات کیجئے ساری کے ساری کی وہ جو ان کو اس طرح سمجھائیں آپ کہنے کے ٹھیک ہے میں جوں تو اب آگے آیت نمبر آگے جی آیت نمبر چوراسی سورہ بنی اسرائیل کل کہہ دو کل یعنی کہہ دو آزمائش سے بس اللہ تعالیٰ یہی دعا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے نا کہ اللہ بس ہم اس قابل نہیں آزمائشوں کے ہم قابل نہیں آزمائشوں کے ربن آتنا فدنیاسن وقی اللہ وکیلا یہ پڑھتے رہیں ٹھیک ہے نا یہ بندہ دعا پڑھتا رہے بار بار کہ اللہ تعالیٰ سے ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں آزمائش اگر آ جائے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہم بڑے کمزور لوگ ہیں یا قل قل عمل یعمل شاہ شاکلتی ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے کلو یا امل اللہ ہی ہر ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے فروغ بکم آلم بمن ہوا اہدا سبیلا اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے کون زیادہ صحیح راستے پر ہے تو یہ اس میں یہ بتا دیا گیا ٹھیک ہے اب آگے سمجھیے گا اگلے رکو اگلا جو رکوع ہے دسواں رکوع کا خلاصہ سمجھ لیجئے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودیوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا امتحان لینے کے لئے ایک سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے روح کی حقیقت بتائیے آپ تو اس کے جواب میں یہ جو اگلی آیت آئے گی نا 85 جو ہے پچاسی وہ اس کے جواب میں نازل ہوئی تھی ٹھیک اور جواب میں اتنی با, بات بیان فرمائی گئی ہے جو با, انسان کے سمجھ میں آ سکتی ہے بھئی روح پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال بھئی روح کیا چیز ہے رو کیا چیز ہے تو یہ کیا ہے بھئی اللہ پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالی کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے براہ راست یہ چیز پیدا ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اب انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس میں تو بظاہر لگتا ہے کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ نر اور مادہ کے ملاب سے بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی جسم جو ہے لیکن روح ٹھیک ہے نا اس یہ انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی ہے کہ بھائی یہ پیدا کیسے ہوئی ہے روح جسم تو چلیں ٹھیک ہے جسم کا تو بظاہر ایک لگتا ہے کہ جسم پیدا ہونا انسان کے مشاہدے میں آ سکتا ہے روح انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی ہے یہ براہ راست اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے اللہ حکم دیتے ہیں تو بچے میں جان پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ ہماری عقل آگے سمجھ نہیں سکتی ہماری عقل روح کے بارے میں جان سکتی تو اللہ نے اس کا صاف یوں کر دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے روح بس تم لوگ تمہاری عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی اس لیے ایسے سوال نہ کیے جائیں ٹھیک ہے تمہیں علم ہی تھوڑا سا دیا گیا جب تمہیں تھوڑا سا علم ہے تو تم کیا سمجھو گے ٹھیک ہے اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے وہی تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں ٹھیک ہے اور تم پھر اس کو واپس لانے کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے تو یہ اور ایک چیز اللہ تعالی یہاں پر ایک فرمائیں گے اسی رکو کے اندر کہ اگر سارے انسان جنات یعنی اکٹھے ہو جائیں اس کام کے اوپر کہ اس جیسا قرآن لے کر آ جائیں اس جیسا کلام لے کر آ جائیں تو اس جیسا نہیں لا سکتے ساری دنیا اگر جمع ہو جائے نا اور قرآن جیسا کوئی کلام لانے کی کوشش کرے تو وہ نہیں لا سکتی ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے سب کو ایک کر دیا اور قرآن میں کیا ہے حکمت کی باتیں ہیں یہ جو ہے پوری کی پوری ہے چلے گی دیکھیے ذرا اس کے اندر سے پچاسی ویس الکان اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہودی پوچھتے تھے نا آپ کہہ دو روح, من عمر ربی روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے وما تی تم من العلم الا کلیلہ اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا علم ہے ولا لَنَسْحَبَنَّ نبل او إِلَيْكَ کا اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں لَا تَجِدُ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلَ پھر،, پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاؤ گے لَا تَجِدُ تم نہیں پاؤ گے لاجی دم نہیں پاؤ گے وکیلا یعنی ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے تم جو مرضی کر لو اگر ہم وہی کو واپس لے جائیں تو کوئی نہیں لا سکتا پھر اس کو اللہ رحمت من ربک لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے یعنی وہی کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے ان نہ فضل کا نہ کا کبیرا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے جو فضل ہو رہا ہے تمہارے اوپر وہ بہت عظیم ہے قُل آیت نمبر اٹھاسی قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ اَنْ يَعْتُو بِمِثْلِ حَاذَا الْقُرْآنِ کہہ دو اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں لَئِنِ اجْتَمَعَتِ کہ وَالْجِنُ اجتماعات کا مطلب ہے جمع ہونا السو جنو انسان اور جنات کس بات پر اللہ تو مسلح حاضل قرآن کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئے لا یا تو تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے ظہیر چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں ظہیر مدد, مدد کرنے والا تو ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں تب بھی وہ ایسا قرآن نہیں لا سکتے ولاکترفنسل قرآن ولاکت نا صفی حاضل قرآن اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں سرفنا کا معنی پھیرنے کا ہوتا ہے نا پھیرنے کے معنی تو یہاں پہ ایک نا میں نے اس بھی عرض کی تھی آپ سے کہ ایک ایک حکم ایک ہوتا ہے لیکن اس کو کس طریقے سے بار بار سمجھایا جا رہا ہوتا ہے بار بار سمجھایا جا رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ مان جائیں مان جائیں ٹھیک اب نماز کا نماز نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہہ سکتا تھا بھائی نماز پڑھو لیکن بار بار حکم آ رہا ہے نماز کا زکوۃ دو زکوات کا حکم آ رہا ہے اور مختلف طریقوں سے سمجھایا جا رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں ولاک سرفن علی ناصف ہی حاضر من کل مسل اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے لنس لنناس لام فائدے کے لیے آتا ہے میں نے اس بھی کہا تھا لنناس سے انسانوں کے فائدے کے لیے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں تو آبا اکثر الناس اللہ کفور پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں اکثر لوگ انکار کے علاوہ کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں وکالو اور وہ کہتے ہیں لکا ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تفجر لنا مینل ارضوا جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے چشمہ نکال دو ہتہ جہاں تک کے تف لنا من منل ارز کہ تم پھاڑ کے ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نکال دو نا تو تب چشمہ نکال دو ایک پھر ہم ایمان لے آئیں گے تو ایسے کہتے تھے او تکون لکا جن تم من نقیل و اینا بین یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اوتکون لکا یا تمہارے لیے ہو جائے جن ایک باغ من نخیل انگور یعنی انگوروں کا اور کھجوروں کا وہ ایک باغ پیدا ہو جائے فتفجر الانہار خلا الحا تفجیرا اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو فتفت جیر کہ تم نہریں یعنی جاری کر دو خلا اس کے درمیان تفجیرہ فتفت جیرا تفجیرہ تفجیرن مفول مطلق ہے تفجیرن مفول مطلق ہے تو یہ کیا ہو جائے گا فطفت جیر الہارا خلاء اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو تس تس تس تس علینا یا جیسے تم دعوے کرتے ہو نا کما جامتا تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اسے ہمیں ہم پر گرا دو او, او یعنی یا تس کے تو سما گرا دو ہمارے اوپر کما جامتا لئینا جیسا کہ تم دعوے کر رہے ہو یا تم سوچتے ہو جیسے تم باتیں کہتے ہو تو تم ٹکڑے ٹکڑے گراؤ ہمارے اوپر کس فن ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو ہمارے اوپر او تا باللہ ملا اکت قبیلا یا پھر اللہ کو اور قبیلہ سے مرادہ سامنے میں تیز پڑھا رہا ہوں آج مجھے تو لگتا یہ ہے کہ میں بہت ایسا پڑھاتا ہوتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بہت آہستہ پڑھاتا ہوں تو میں اسی وجہ سے کیونکہ میں جب ریکارڈنگ ویسے تو ابھی نہیں جب آپ لوگ یہ ریکارڈنگ چلائی ہوئی ہوتی ہے تو جب میں سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں اتنا آہستہ بول رہا ہوتا ہوں تو میں اسی وجہ سے آج جو تھی میں نے تھوڑی سی ریکارڈنگ جب سنی تو پھر میں تھوڑا سا تیز ہوا میں نے کہا یہ تو میں بہت آہستہ ایک ایک چیز کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اس سے بھی بندہ تنگ آ جاتا ہے دو دفعہ تین دفعہ ریپیٹ کیا جائے نا اس ویسے سے یہ ہوتا ہے ذرا دو دفعہ ریپیٹ کر دیا تین دفعہ ہو جائے وہاں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے بعد ہوتے تھے جو ایک بات کو تین دفعہ ریپیٹ کرتے تھے تو ہمارے توجہ ہٹ جائے کرتی تھی اس سے کہ ایک ہی بات کو تین دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں تو اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے دیکھیں اوتس کے تما کما ضام تالآل کسا فن یا تم آس اوتش کے تو یا پھر تم جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اسے ہم پر گرا دو اوتا بلّا ہے ول ملا یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ ٹھیک نا سے مراد ہے سامنے ٹھیک نا سامنے لے آؤ اللہ کو لے آؤ فرشتوں کو لے آؤ اس طرح کی باتیں کرتے اور کیا پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کیا وہ چیز پڑی تھی کہ یہ لوگ بھی مختلف قسم کے معجزات مانگتے تھے بھئی یہ کر کے دکھاؤ یہ کر کے لاؤ تو اللہ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم تمہاری باتوں کو معجزات کو نہیں بول لاتے جو تم لوگ باتیں کہتے ہو اس رام نہیں لاتے کیونکہ جسے چاہے آ گئے تو پھر تمہارے پر عذاب آئے گا من چاہے موج سے اگر آ جائیں امت کے اوپر اور پھر بھی امت نہ مانے تو پھر عذاب آیا کرتا ہے وہی یہ ساری باتیں ان کے مختلف طریقوں سے کیا کہا کرتے تھے بھی ایسا کر دو نا اس آسمان کو گرا دو کوئی تم اگر تم اللہ کے نبی ہو ایسی یہ باتیں کرتے نوزب اللہ کہ جی تم اگر اللہ کے نبی ہو تو پھر تم اتنے غریب کیوں ہو تمہارے پاس سونے کے پہاڑ ہونے چاہیے یہ کوئی باغات ہو تمہارے کجور کے انگور کے تو ایسی اس قسم کی بات بھی یہ سمجھا کرتے تھے اور آج کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے آج کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو آدمی اب کہتا ہے کہ اگر یہ مولوی لوگ واقعی اگر ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ چلنے والے ہیں سب کچھ ہیں تو یہ اتنے غریب کیوں ہوتے ہیں یہ اتنے غریب کیوں رہتے ہیں ان کے کی حالات کیوں اتنے کمزور ہوتے ہیں اس قسم کے سمجھتے ہیں گویا آج کے مسلمان کے نزدیک عزت اس چیز کا نام رہ گیا کہ مال و دولت کا کہ جس کے پاس مال و دولت ہے تو وہ عزت والا ہو گیا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو گیا اور جس کے حالات کمزور ہیں وہ اللہ کے نزدیک گویا کے پسندیدہ نہیں ہے آج کا مسلمان یہی سمجھ رہا ہے ہم بے شک زبان سے نہ کہیں لیکن ہمارے بھی دل میں کچھ نہ کچھ یہ چیزیں آتی ہیں ہمارے دلوں میں آتا ہے بھئی یہ اگر اللہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی فرما بداری کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت لیکن اکثریت ہے السلام علیکم و اللہ ویس او وائس اوکے او کے او یقون تم من ذخرف یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے او تر قاف سما یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ ٹھیک ہے اچھا اب یہ آگے آگے کیا کہتے ہیں ولن امینا ولن او ہم ہرگیز ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے لی روکی ہتنزلا علئینا کتاب نکرو ہو کہتے ہیں ولن نو مینا لی کا ہتہ تنزل علینا کتابا نکرؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کرو جسے ہم پڑھ سکیں اوپر چڑھنا بھی وہ ہے پہلے دعویٰ تو یہ تھا کہ آسمان پہ چڑھ جاؤ تو پھر کہنے لگے کہ ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں کل تو اے پیغمبر صدم اسے کہہ دو سبحان ربی سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشرا رسولہ کہ میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں میں تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں میں تو ایک بشر ہوں ہلکن تو نہیں ہوں میں اللہ بشرا رسولہ یعنی میں تو ایک انسان ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے میں تو اس سے زیادہ نہیں ہوں اور تم کیسے عجیب بجیب قسم کے دعوے کر رہے ہو یہ صرف اور صرف ضد کی بنا پر ایسے دعوے کیا کرتے تھے معجزات ظاہر بھی ہو چکے تھے آپ نے سنا ہوا نا جیسے کہ پہلے کہتے ہیں جی چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ حضی اللہ نے اشارہ کیا چاند واقعی دو ٹکڑے ہو گیا پھر بھی فرمائش ہیں. یہ فرمائش کر کے دکھا دو یہ فرمائش, فرمائش تو ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھئی ان کو یہ بتا دو بھئی میں خدا نہیں ہوں میں خدا نہیں ہوں ٹھیک ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ سارے کام جو تم سمجھتے میں ایک انسان ہوں اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے ٹھیک ہے باقی جو اس کی حکمت ہوتی ہے وہ مجراد مجھے دے دیتا ہے لیکن یہ چیزیں کوئی علامت تو تب آپ دکھاؤ گے تو تب ہم ایمان لیں گے تو آپ بس اتنا کہہ دو کہ بھی میں تو ایک بس انسان ہوں اسی لیے بعض لوگ جو بزرگوں سے کرامات کے طالب ہوتے ہیں اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بزرگوں سے جو کرامات کا طالب ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جی ف... بزرگ تب مانیں گے جب کوئی کرامت دکھائیں گے یہ بزرگ یا بزرگ سمجھتے ہی اس کو جس کی کرامات ہوں چاہے وہ شوبدہ بازی کیوں نہ ہو شوبدہ بازی تو کہتے ہیں جی یہ, یہ بہت بڑا بزرگ ہے بزرگی کے لیے یہ کرامات وغیرہ کا ہونا ضروری نہیں ہے بزرگی hmm. کے لیے کرامات کا ہونا ضروری نہیں ہے نبی تو معذہ نبی کے لئے تو ہوتا ہے معذضہ لیکن بزرگوں کے لئے کسی کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے اور جو لوگ اس طرح ہمارے بھی بعض حضرات اس کے اندر تھوڑے سے مبتلا ہو جاتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اور اسی طرح بزرگ کے لئے توجہ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے توجہ ڈالنا یاد رکھیے گا بزرگ کے لیے توجہ کا ڈالنا ضروری نہیں ہے اور اس کے لئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بزرگ ہو لیکن اس کی لیکن توجہ مشق سے آتی ہے سے تعلق نہیں ہے توجہ ڈالی جاتی ہے اس کا تعلق مشق کے ساتھ ہے اس کا تعلق بزرگی کے ساتھ نہیں ہے اس لیے اگر کسی جگہ ایسا لکھا ہوا ملتا بھی ہے کہ جیت جی اس شخص سے ہونی چاہیے جس کی توجہ بھی ہو تو یہ بات درست نہیں ہے ہمارے اکابرین نے اس کو سختی سے رد کیا ہے اس کو سختی سے رد کیا ہے حضرتانوی رحمتہ اللہ نے باقاعدہ لکھا ہے کستو سبیل کے اندر کستو سبیل میں باقاعدہ لکھا ہے کہ کسی بزرگ کے لئے توجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر آج کل کوئی بندہ اس طرح کہہ دے یا کچھ وہ کر دے ٹھیک ہے چاہے ہمارے حضرات میں سے کیوں نہ ہو لیکن وہ بات درست نہیں ہوگی وہ بات درست نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب نکال لیجئے